نبی نبی بس پکارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں زباں پہ جب درود آئے تلاتموں میں وجود آئے لہو میں کشتی اتارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہے جب ان کی یادوں کا آئے ریلا لگے ہرے گمبدوں کا میلہ میں اپنے اندر ہجوم بن کر طواف کرتا رہوں اکیلا حرم سے نکلے حضور آلی تو ان کے ہمراہ چلنے والی ہَا کا روپ دھارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں عجیب ہے عشق مستفی بھی بقا کی میراج ہے فنا بھی کسی کو چاہے گا کون اتنا میں ان کا عاشق میرا خدا بھی برسنے لگتا ہے نور ان کا ہو غائبانہ بانا ظہور ان کا جب اپنی آنکھیں پسارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں نگاہ ہمیں جسم کو چھپا کر میں دیکھوں جب روزنوں سے جا کر زمین کے نیچے ہے جلوہ فرما میرے نبی عرش کوریا پر میں دامکاں کی بلندیوں کو خدا کی سب حلقہ بندیوں کو حرم کے اوپر سوارتا وارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں نظر جب ان کا جمال ڈوٹے تو ایک پل کو نہ ربت ٹوٹے کھلے تسلسل کی بادیوں میں وہ مستقل رنگ پھول بوٹے ہری بھری ہو حیات ساری مہک کائنات ساری افق افق ہاتھ مارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں تڑب کے صدقے دعا کے صدقے طلب کے صدقے وفا کے صدقے پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر تصور مصطفیٰ کے صدقے پیروں دل درد کی لڑی میں کسے خبر اک ایک گھڑی میں میں کتنی صدیاں گزارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں غمے قیامت ہو کیا مظفر سنے گناتے خدا مظفر میں کیا کروں کچھ مجھے نہ سوجھے نبی نبی کے سوا مظفر فراق ہی جب وسال ٹھہرے سکوت ہی جب دھمال ٹھہرے تو دل تو دل جاں بھی ہارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں زبان پہ جب درود آئے تلا میں وجود آئے لہو میں کشتی اتارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں nabi nabi ya nabi nabi nabi nabi ya nabi nabi nabi nabi nabi nabi ya nabi nabi ya nabi nabi nabi nabi ya nabi nabi ya nabi